الحمد للہ جی وقفا وسلم اللہ اللہ آباد اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ صفا شام وفات پائے اس وقت جب کہ دین مکمل ہو گیا ہر قسم سے ہر اعتبار سے حلال حرام جائز ناجائز کیا چیزیں ہیں سارا دن مکمل ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے ملکل موت آئے ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے آج لوگوں نے بلا وجہ کھڑا کر رکھا ہے وفات النبی کیا, کیا آیا نبی علیہ سراب کو موت آئی تھی وفات پائے یا کہ نہیں پائے ایک بہت بڑا طبقہ لا علم ہے اور ان کے پیچھے علماء سو کا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی رست وسلم وفات نہیں پائے آپ کو موت نہیں آئی اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ وسلم کو موت آئی تو یہ اللہ کے رسول کی شان میں بہت بڑی گستاخی بید بھی ہے اس پر کفر کا فتوا لگایا جاتا ہے یہ اہل بداحت کا یہی ہمیشہ سے دستور ہے تمام صحابہ تمام تابعین تمام محدسین تمام علماء حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کو موت آئی کلونت سنگھاقت الموت کے تحت آپ کو بھی موت کا مزا چکھنا پڑا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی قرآن پاک بالکل واضح طور پر کئی مقامات پر نبی علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا جن میں ایک بڑا اہم مقام الزمر کی دو آیتیں ہیں آیت نمبر تیس اور اکتیس جو نبی رہسام کے وفات اور موت واقع ہونے کی بہت بڑی دلیل اور نص قطعی اور نص صریح ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ان نقمیتن و انہم میتون ان نقمیتن وہ ان نہم اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان لوگوں کو بھی موت آنی ہے دیکھیے واضح طور پر ان نقمیہ تن و ان نہ اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے سم انکم يوم ان نقم یوم قیامت ان رب تخمون کہ آپ اور آپ کے دشمن دونوں قیامت کے دن رب کے سامنے بحث کریں گے جھگڑا کریں گے اور وہاں اللہ تعالی فیصلہ کرے گا کہ جو لوگ اللہ کے جو لوگ نبی علیہ السلاط السلام کی اتباع کرتے تھے وہی حق پر تھے جنہوں نے اتباع چھوڑی وہ باطل پر تھے اسی طرح سے قرآن پاک صورت آل عمران کے اعتما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہے رسول اف تا کو بڑی اہم دلیل ہے وما محمد, محمد سلم رسول ہیں بشر ہیں اور آپ سے پہلے جتنے جیسے انبیاء آئے تھے ویسے آپ بھی کی ایک کڑی ہیں جیسے تمام امبیا کو موت کا مزہ چک کر کے دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑا ایسے محسوس کو بھی دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے یہ بہت سارے سے سریح ہیں جس سے نبی السلطان کی وفات اور موت کا ہونا واضح ہے اس سے پہلے حلقے میں بتایا تھا کہ ادا جا انصر اللہ وط و نفیدا فصب اب احمد ربتر ہو تو <تَوَّابًا> نبی علیہ السلاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کے کیا مطلب ہے تو اس موقع انہوں نے یہی کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے وفات اور موت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان اے نبی اب دین مکمل ہو گیا ہے مکہ فتح ہو گیا ہے دین مکمل ہو گیا ہے اس لیے اب آپ کا کام جو تھا پورا ہوا اس لیے آپ کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے آپ خوب اللہ تعالی کی حمد و ثناء کریں اور توبہ استغفار کریں تو اس طرح سے یہ ساری آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کا آپ کی وفات ہوئی موت آپ پر تاری ہوئی پھر ایک ادنا درجے کی چیز سوچ سوچیے آخر نبی علیہ ایک ادنا عقل کا انسان اگر سوچے معمولی قسم کی سوجھ بوجھ والا ایک سوال سامنے ہے آخر نبی علیہ سلاۃ السلام کو کی جنازہ پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی پھر آپ کو قبر میں دفنایا گیا کہ نہیں دفنایا گیا اب یہ دونوں چیزیں ہیں بخاری کی روایت مکمل طور پر واضح ہے کہ آپ کی جنادہ پڑھی گئی بس ہی کہ ہاں نماز جنادہ ایک وقت نہیں ہوئی دس دس آدمی آپ کے کمرے میں جاتے تھے اور وہیں جنادہ پڑھ کے واپس لوٹ جاتے تھے اس لیے کس نے امامت کیا اس کا کوئی تذکرہ نہیں نماز جنادہ پڑھی مردوں نے پڑھی بچوں نے پڑھی پھر عورتوں نے پڑھی پھر اس کے بعد آپ کو دفنایا گیا ایک موٹی اکل کا انسان ذرا سوچے کیا کسی زندگی کا جنازہ پڑھا جاتا ہے صحابی کرام نبی نئے سر کو وفات نہیں ہوئی تھی موت نہیں آئی تو جنازہ کس لیے پڑھا گیا پڑھے جنازا جنازہ کسی زندگی کی نہیں ہوتی جنازہ مردے کی پڑھی جاتی جس کو موت آئے اس کو پڑھی جاتی ہے اس کی پڑھی جاتی ہے اور دوسری چیز یہ بھی سوچنے ہیں آج تک دنیا میں کسی کو زندہ دفنانا جائز نہیں تھا اگر نبی علیہ صلاف شاہ پر موت نہیں آئی تھی تو قبر خود کر کے آپ کو قبر میں دفنایا کیوں گیا یہ دو باتیں انسان دھیان میں رکھے تو اس کا عقیدہ بالکل درست رہے گا کہ نبی علیہ صلاف شاہ کو موت آئی اور آپ بھی وفات پائے جیسے ہی سارے امبیا وفات پاتے رہے جیسے سارے انسان مرتے ہیں ہاں مرنے کے بعد ہر انسان کو قبر میں جو ایک برزخی زندگی ہوتی ہے اس برزخی زندگی کے معاملے میں ہمارے نبی موسلم کی برزخی زندگی بنے تمام لوگوں کے سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے یہ چیز تو آپ نے سمجھ لیا اور اسی یہی عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے اللہ ہو پھر اس آیت میں یہ بھی ہے سورج عمر کی آیت میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے درمیان اس کا فیصلہ بھی ہوگا جو تم جھگڑتے ہو جو جھگڑ رہے ہو اس کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فیصلہ ہوگا آج شیخ الاسلام فرماتے ہیں ون نہ سو ادامات ون نہ سو اداماتو یو جتنے لوگ دنیا میں آئے مرتے ہیں قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا باس اہل و علم کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد نقدر احمد اللہ علیہ نے یہاں ایک مسئلہ اسی بیان کیا کہ کی اس کی بھی ہمیں مارفت ہونی چاہیے کہ جو لوگ مر رہے ہیں جتنے مرے ہیں لوگ قیامت کے دن سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اس مسئلے کو بیان کرنے کی کیوں ضرورت پڑی تو اہل علم کی اہل علم بہت سارے اہل علم کہتے ہیں ایک عرصے درات سے نجد کے دہی علاقوں میں جو بالکل دہی اور گاؤں کہیں پہاڑوں کے بیچ میں جو لوگ رہا کرتے تھے ان منع ہونے کی بنا پر ان کے اندر بڑی جہالت آ گئی تھی وہاں کوئی دن پہنچانے والا گیا نہیں اور اس وقت سعودیہ کے آج اس وقت نجد وغیرہ کے علاقے جو دین تھا وہ ٹوٹل وہی قبر پرستی کا شرک کا درگاہوں کا دنیا بھر کے تھورا کا بڑے بڑے معبود بنا لیے گئے تھے شرک عام تھا تو اس وقت جہاں بہت ساری برائیاں تھیں جہالت کی وجہ سے وہاں بدوؤں میں یہ عقیدہ پھیل گیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہوتا ان کا ایمان بالآخرت نہیں تھا ایمان بالآخرت آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہب رحمت اللہ علیہ نے یہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کا مسئلہ بیان کیا لکھا اور لوگوں میں یہ عام کیا کہ بھائی ہاں نہیں مرنے کے بعد تم نے یہ سوچا ہے کہ مر گئے ختم ہو گئے نہیں مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن تمہیں زندہ ہونا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں حساب دینا ہے اس لیے اس مسئلے کو وہاں بیان کرنے کی ضرورت پڑی جو لوگ جتنے لوگ دنیا میں مرے ہیں سب کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا قرآن پاک میں قرآن پاک میں بہت سارے دلائل مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے کی مذکور ہیں اور ہم نے کئی آیات میں بیان کیا ہے بڑی مشہور آیت جو اکثر لوگوں کو یاد ہے سورہ کہا کی مینہا خلقناکم نا نعیدکم وفیحا نی دکم مینہ اے میرے بندو اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا وفیار نوڑی دو پھر موت کے بعد دوبارہ تم کو اسی مٹی میں واپس لے جائیں گے منہا خلق انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے ہوئی انسان کو اللہ تعالی پیدا کیا بڑا ہوتا ہے زندگی گزارتا ہے جب مر جاتا ہے تو پھر اسی مٹی میں اس کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے منہا خلق وفی ہاں نوری دو میرے بندو اسی زمین کی مٹی سے تم کو پیدا کیا گیا اور اسی زمین کی مٹی ہی میں قبر میں تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مومن ہاں نخرے جو پھر اسی مٹی سے دوبارہ ہم تم کو نکالیں گے یعنی انسان پہلے کچھ نہیں تھا مٹی سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا پھر اس سے انسان پیدا کیا ہر انسان کی گوجا کی پیدائش اصل میں مٹی سے ہوئی ہے اللہ نے ایک عرصے تک کی زندگی دی زندگی گزارا جو زندگی جتنی لے کر کیا جب پوری ہوئی تو پھر انسان کو موت آ گئی موت کے بعد پھر اسے زمین میں لوٹا دیا گیا دی. مینہا خلقنا کم وفیانو پہلے مینہ خلق ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا یہ انسان کی دنیا کی زندگی ہے وفیانوئی دکم پھر دوبارہ تم کو اس کے اندر لوٹا دیں گے یہ انسان کی برس کی زندگی ہے قبر کی قبر کی زندگی ہے جو انسان قبر میں زندگی گزارا سالوں گزارتا رہا پھر وہ منہا نخری جکم پھر دوبارہ اسی مٹی سے یعنی قبر سے دوبارہ تم کو پھر ہم نکالیں گے یعنی یہ کے آمد کے دن زندگی ملے گی منہا خلقنا کم وہ فریہ نوری تو کم اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورتیں نور کے اندر فرمایا و اللہ من الارض نباتا ثم دن آباد سما یو دکم سے سورتاہ میں بھی تذکرہ کیا کہ والله و من الارض مینل اللہ نے تم کو زمین سے پہلے پیدا کیا زمین سے پیدا کیا سم میوڑی تو کم سیا پھر اسی مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی تو مرنے کے بعد دوبارہ اسی کے اندر لوٹا دیں گے امبا تاکہ اللہ تعالی فرمایا اس سے نکالا پھر اس میں گے پھر کیا مت کے کی دن اسی قبر سے تمہیں زندہ کیا جائے گا انسان ایمان بالآخرت آخرت پر ایمان رکھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دوبارہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچنا ہے اللہ ہم سب کو ایمان بالآخرت نصیب فرمائے اور دین کا صحیح, کی صحیح سمجھ اور اس کا صحیح فہماتہ کرے اقولو و قبول واشف اللہ کو ندم دوں